السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسے لائبریری رحمانیہ مزید بورا فیل کرنا اللہ وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان تعلموا مورد محدثه فاعوا كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما بعد عروض بالله السميع العليم من الشيطان اشرع لي صدري ويخصر لي أمري وحلو اللقدة من لساني يبقر قوحانك لا علم لنا إلا ما أعلمتنا إنك أنت لا علم حكيم للمقراء المحاجرين الذين لِلْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَغْرَمِينَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قبلهم من حاجر إليهم فلا يجدون في سنوده حاجة مما أول ويؤكدون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا من يبشح نفسه فولا لكهم المفحقون والذين جاءوا من بعده يقولون لنا ولا تجعل في قلوبنا للذين ربنا انك حمید کا آیات آپ کے سامنے مسئلے کا ذکر کئی باتیں اس آیت میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے آیا ماموں کو بہت سا مال و غنیمت ہاتھ آیا لیکن اس میں مسلمانوں کو کسی طرح کی لڑائی نہیں لڑنا پڑی کوئی مزاحمت نہیں کرنا پڑی دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا ایسے مال کو مال فے کہا جاتا ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے اللہ نے عطا فرما اس مال کے تعلق سے اختلاف یہ ہوا کہ اس کے صحیح مستحق کون اس سلسلے میں فصلے کا حل اس طرح سے پیش کیا گیا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا اب اللہ کے رسول جس طرح سے اس کو تقسیم کریں گے اس طرح سے یہ مال ان لوگوں کو دیا جائے تو بتایا یہ دیا اس آیت میں کہ اس مال کے سب سے زیادہ مستحق برائے مہاجرین وہ لوگ سونے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جیسا کٹن مرحلہ دیکھیے ہجرت کہنے کو بڑا آسان سا جملہ ہے لیکن اگر سوچیے جن کمال اسباب رشتے زمین جائیداد سب کچھ ایک جگہ پر موجود اور یہ سب کچھ اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے کہ ہجرت کی جائے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دی بے سرو سامانی کے عالم میں اس جگہ سے نکلا پاس کچھ بھی نہیں کوئی خاطر خواہ مال نہیں یہ بجرت کرنے والی جماعت جب مدینہ میں پہنچی تو ایسے احمد بھی تھے کہ اس بچارے کے لیے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ایسے آواز بھی تھے شہابہ کہتے ہیں مہاجرین کہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو زمین میں گڑھا کھود زمین میں گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ جائے کہ ایک کھلی جگہ پر جتنی سردی محسوس ہوتی ہے کم از کم ایک بند جگہ پر اتنی سردی ایسا کٹن وقت گزارا ہے پھر وہ اس راستے میں مدینہ پہنچے ان احوال اور ملوخ کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے الگ پریشان یہ گروہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہاجرین فقراء کا گروہ اس بات کا زیادہ انداز ہے کہ اس مال میں سے انہیں دیا جائے دی. کیوں اخرجوم انتظار ان ممبار انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا اپنا مال بھی چھوڑا اور اس چھوڑنے میں مقصد کیا ہے جب فضلا من اللہ وسوان یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشر اور کوئی مقصد نہیں اور یہ ان کے بارے میں شہادت کون دے رہا ہے اللہ رب الصل جو انسان کے دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ جو شخص زبان سے کہہ رہا ہے کہتا کہ اس کے دل میں بھی یہی چیز ہے کہ نہیں میں اور آپ کسی بندے پر تجزیہ کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عالم امداد اس ہے اسے تو ایک ایک حالت کی خبر ہے وہ تمام لوگوں کے احوال سے باخبر ہے کتنی سچی ہے ان کی یہ ہجرت جب کبو نفر نم اللہ حبر رضوان بجن سرون اللہ اب رسول اور اس ہجرت سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ہیں جب کوئی ایسا مارکا آیا تو اس میں پیچھے نہیں رہے اور لبے کہہ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر انہیں بھی پورا یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ ہم نے کوئی غلط اور غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا ہم نے کوئی ایسا سودا نہیں کیا جس سے ہمیں پچھتانا پڑے ہم نے ایسا کام نہیں کیا کہ برسوں بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے کہ ہم نے یہ جو قدم اٹھایا تھا غلط نہیں یہ بھی پورے سچے دل کے ساتھ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گزم بدر کے موقع پر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیے ہم اس کی طرح نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فط حربوں کا پکا دے رینا ہاں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اشارہ کیجئے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اپنا خون بہا دیں گے اور اس دین پر آپ پر کوئی آش آنے نہیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ صاحب بغبۂ بغد کے مارکیٹ کو شروع کرنے سے پہلے تو پریشان تھے لیکن اس بات سے آپ کو اطمینان ہوا جناب عبداللہ اب مسود کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کاش کہ یہ جملہ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یہ جو تسکین ہے مسکراہٹ ہے یہ میرے حصے میں آتی ایسا گروہ ایسی جماعت فرمایا بجن سلو اللہ رسول یہ سچے روز یہ جماعت سچی جماعت الام النو نکا سچے اور پکے ایماندار حقیقی معنی میں مومن جج جی جمال اس کی شہادت اللہ نے یہ جی اس مال کے مستحق ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ جی سچے ہیں ان کا صرف کیسا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جباب علائب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستلق سے واپس ہو رہے تھے جس موقع پر ایک مہاجر اور انصار میں کچھ تکرار ہو گئی کچھ ہاتھا پائی ہو گئی یہ بات عبداللہ بن سلوم رئیس المنافقین کو پتہ چل تو اس نے کہا کہ ان مہاجرین کی یہ ضرورت اس نے ہم مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا مدینہ پہنچتے ہی ہم میں سے جو عزت والے ہیں اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا کہا یہ عزت والے مالدار ان لٹے پٹے ان بے حال ہوئے آنے والے لوگوں کو ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں سید بن ارکم نے یہ بات سن لی عبداللہ ابن اب بن ابید سلول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی اس نے ایسا جملہ کہا صحابہ کے بارے میں آپ نے اس مناسب کو بلایا اس نے کشم کھا کر کہا کہ میں نے یہ بات کہی مکر جناب رقم کہتے ہیں جب اس نے اس طرح کیا تو مجھے, تو مجھے تو بڑا صدمہ ہوا اور میں نے اپنے دل میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یہ تو مجھے جٹلا رہا حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے کہا لگتا ہے تم سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے تو بڑی جرت سے بڑی دلیری کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایکشن لیتے اللہ کے نبی بھی اس موقع پر خاموش رہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے غلط سنا ہے ان سے خطرہ ہو کہتے ہیں اس بات سے مجھے اور غم لگ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے فرمایا کہ عبداللہ اللہ کا اعلیٰ نے جائے حاضر فرمائی اور اس مسئلے کو واضح کر دیا منافقوں کی ابتدائی آیات سے بسم اللہ منافقین آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافق اپنی بات میں جی لو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نادل فرما اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نادل فرمائی اور ایسی تصدیق ہے کہ واقعہ حرہ کے موقع پر 63 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ مصرف اشارتن یہ بات کر رہا ہوں اگر اس واقعے کی تفصیل میں گئے تو شاید ہم اگلی بات مکمل نہ کر سکیں واقعہ ہررا کے موقع پر جناب انس کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر بہت قتل و وبارت گری ہوئی جس میں کئی انصار سے ہوا شہید ہوئے عبداللہ بن زید عبد الرقم رضی اللہ تعالیٰ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عن کو جو بشرہ میں اس وقت تھے خط لکھ کر دلاسہ دیتے اور فرماتے ہیں کہ انصار کے ساتھ جو ہو چکا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیٹوں کی مغفرت فرما بھی کو شک تھا اس مسئلے میں لیکن یہ بات بھی ثابت ہے جو فرمایا اور انسار کی اولاد کی اولاد کی بھی مغفرت کسی شخص نے اس مجلس میں جناب انس سے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ بات صحیح بھی ہے اس بات میں انہیں کوئی موالثہ تو نہیں ہوا انہوں نے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس کے کان کو اللہ نے سچا کہا یہ سید بن ارکم کے الفاظ اور سید بن ارکم تو وہ صحابی ہیں جس کے سنے ہوئے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس نے سچا سنے اس کے کانوں کے برحق ہونے کی گواہی تو اللہ نے دی یہ ایک معاملہ نہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے یہودیوں ایک گروہ کے پاس سے اور ان کا بڑا یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں پر استحدہ کرتے ہوئے اللہ کی شان میں مستحفی کرتے کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا ہے اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ منزل یقرض اللہ کردن آسانا کون ہے جو اللہ کو کردے آسانہ دے اللہ لوگوں سے چند مانگ رہا ہے وہ غریب ہو گیا ہے یہ استحجا کا پہلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ کو گبارا نہ ہو آپ نے اسے تھپڑ رسید کی وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا مجھے کٹھاس دلوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلاتے ہیں کیا آپ نے اسے تھپڑ مارا فرمایا فرمایا اس کا جرم کیا ہے کیوں مارا کہا اس لیے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا ہے اس لیے کرنے مانگ رہا مجھے اللہ کی شان میں یہ مستعقی پسند نہ آئی میں نے اسے تھپڑ مارو آپ نے اس سے جناب جواب طلب کیا تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا چونکہ کشمے کھانے لگا فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو کال کے نبی اس موقع پر کوئی گواہ نہیں تھا اس کے بہت سارے حمایتی تھے جو جھوٹھی شہادتیں دے رہے اس موقع پر آپ نے اثر دلوانا چاہا اور اس موقع پر اس واقعے پر ٹھہر کر سوچ اسلام کا نظام عدل کیسا ہے کہ جس پر ایک یہودی کو بھی ناز ہے ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے اسے پتا ہے کہ مقدمہ جس کے خلاف میں لڑ رہا ہوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف صحابی نہیں آپ کے قریب ترین صحتیوں میں سے ہے آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں یہی نہیں آپ کے سسر ہیں کتنا گہرا تعلق ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نا انصاف کریں اسلام کے نظام عدل پر کبھی یہود کو بھی ناش ہو اسی لیے تو وہ انصاف کے لیے گیا آپ نے فرمایا ابو بکر اگر گواہ کوئی موجود نہیں تو پھر یہ قسم کھا رہا ہے اب ایسا ہے کہ اپنا چہرہ آگے کرو اور اس کا کھپڑ برداشت کرو یہ فیصلہ سنا رہے تھے سنانے والے تھے کہ اللہ نے بحیلا فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور امبالدار ہے آپ نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر لو اللہ نے ابو کی برأ میں اس کے مہر لگا دی تم نے جھوٹ کہا ہے کہ رابع رضی اللہ تعالی عنہ پر تومت لگی ہے واقعہ بڑا معروف ہے لیکن دیکھیے کہ اللہ نے کیسی برات نادل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد بعض موقعوں پر اپنی بیوی کو عائشہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا بنت صدیق کہا کہ تم صدیق کی بیٹی ہو سچ بولنے والے کی بیٹی ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دس آئے نازکرو یہ گروہ سعد لین ہے سچا گروہ یہ سچی جماعت ہے صحابہ کرام کے اس حایت کے اندر اس مسئلے کے ضمن میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے تین طبقے ایک وہ جو مہاجرین کا دوسرا وہ طبقہ, طبقہ ایمان جو مدینہ کے اندر مقیم ہوئے اور ایمان لے آئے ایمان کو بھی انہوں نے جگہ دی من قبل ان مہاجرین کے آنے سے پہلے کئی صحابہ انسار میں سے مسلمان ہو چکے جو من حاجر اور یہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا اور ان سے محبت کرتے ہیں یہ گروہ جو انصار کا گروہ ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی ہے ایمان کو جگہ دی ایمان لے آئے یہاں کے رہنے والے ہیں دوسرے نمبر پر اس مان کہہ کہ یہ مستحق بلا یہ جدونا فیصور ہی اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس پر ان انسار نے کبھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں اللہ کے نبی نے اگر کسی موقع پر انہیں بال دیا اور انسار کو نہیں دیا تو انسار نے اس پر برا نہیں پانا بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا انسار کو بلا کر فرمایا تو میں چاہتا ہوں جو ہمارے رنی مت آیا اس میں سے زمین کا ایک حصہ میں انسار کے نام کر دوں کے وقت سے منع کیا اور مشروط کیا کہ اللہ کے نبی ہم یہ مال اس وقت تک نہیں لیں جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اتنا نہ دیں یہ محبت تھی وہ یوں سے سے اب ہم خساسا ان انسار کی یہ صفت بھی ہے کہ یہ ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے یہ ان مہاجرین کو اپنی ساتھ پر بھی ترجیح دیتے بلو کان اب ہم خساسا اگر چار کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ایک یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے اور آپ کے استعمال میں نہیں آپ نے کسی کو دے دی ایک چیز یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور کسی دوسرے کو بھی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دینا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ اشار ہے وجوہ سے رونا اعلی اپنی ذات پر یہ ان مہاجرین کو ترجیح دیتے بڑوں کا نبی پھسا اگرچہ وہ خود اس کے محتاج ہوتے یہ لوگ کامیاب وہ میوں کا شہ نف ایسے موقع پر یہ بخل نہیں کرتے جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا فوڑا کام المسن یہی لوگ کامیاب ہیں. کس طرح اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو صحیح مسلم میں نام کے ساتھ لائے جبکہ امام بخاری اس واقعے کو صحیح بخاری میں لائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا جس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور واقع اس کی حالت بھوک سے بری تھی آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا اور نو کے نو گھر سے یہ پیغام آیا کہ آج گھر میں کچھ نہیں تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات اس کی ضیافت کرے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ضیافت خوشی سے بول کی پتہ نہیں تھا کہ گھر میں کیا حال ہے کیا معاملہ ہے یہ زیب یہ مہمان ابو حریرا ہے رضی اللہ تعالیٰ باز ہے تفسیر نے ان کا نام ذکر کیا کہ یہ ابو حریر ابو طلحہ انہیں گھر لے گئے اور بیوی بی سے پوچھا کہ ایک مہمان آیا بیوی بی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں برکت آئی ہے خیر آئی کوئی بات نہیں پھر کہا کچھ ہے کہا کہ ہاں تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے کہا کہ بچوں کو فل وقت کہلا کر سلا دو, دو یہ کھانا مہمان کے پاس سامنے ہمارے سامنے رکھ دو اور چراغ کو صحیح کرنے کے بارے میں بجا دو. میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اہل عرب کی ایک ثقافت ہے اہل عرب کا آج بھی دستور ہے کہ بڑے سے بڑا انسان چھوٹے سے چھوٹا عرب جب بھی کھانا کھائے گا اپنے ساتھ والوں کو بٹھا کر اس کے ساتھ کھائے گا کی ثقافت اور مہمان بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک میزبان ساتھ نہ ابو طلحہ کو بیٹھنا پڑا اب اب جو ماں ہضر تھا گھر میں وہ رکھ دیا کھا رہے ہیں روٹی تک ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں منہ تک لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں صرف زبان صرف منہ ہلاتے ہیں ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں رات کا وقت ہے اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا ابو طلحہ نے رات اس طرح گزاری اس کے گھر والوں نے کہ بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ آپ کھل صبح جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسجد نبوی کے سہن میں موجود مسکرائے صحابی نے مسکرانے کا سبب پوچھا فرمائے رات اللہ عرش پر مسکرا کرا جو کچھ تم نے کیا وہ یوں سے رونا عالام خوشی نیم خسا ایسے ہی یہ معاملہ نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا یہ اس کے بعد کا ذکر فرمایا مجھے دکھایا گیا میں نے جنت کو دیکھا جنت کے مناظر کو دیکھا اس میں مجھے ایک خاتون دکھائی دی یہ کون ہے یہ رومیشہ یہ رمیشہ کون ہے امراط تو بھی تنہا ابو طلحہ کے لیے بھی اس کی بڑی قربانیاں ہیں اس کے بڑے معاملات تھے اسلام کی خاطر اس گروہ نے بڑی قربانیاں دی یہ ایسا ہی ایسی جماعت نہیں یہ کوئی عام سی جماعت نہیں نفس نَفْسِهِ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا کا کامیاب دوسرے نمبر پر اس مال کا مستحق یہ انصار کا گروہ ہے تیسرے نمبر پر بلدین اجا امباد تیسرے نمبر پر اس مال کا مستحق یہ گروہ ہے بلدین اجا ام امباد جو ان دونوں گروہ کے بعد آئے ایک مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے ایک انسار تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی تیسرا دی وہ گروہ ہے جو ان دونوں کے بعد مسلمان ہوا فتوحات ہو گئی لوگ اسلام میں لاپل ہونے لگے یہ بعد آنے والا گروہ یہ بھی اس مال کا مالک ہے کا مستحق ہے جب کبھی بھی ایسا مال آئے گا تو اس مال کے مستحقین میں تیسرے نمبر پر اس کا درجہ دی من وہ یہ کہتے ہیں <تصفح> رباخانے <تصفح> ہمیں ہمیں معاف فرما بل اخبان خبا پونا بل ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے قبل ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے یا جو ہم سے قبل ایمان لا چکے انہیں بھی معاف کر وَلَا تجعل اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے تعلق سے ان پہلے ایمان لانے والے بہاجر کے تعلق سے کبھی کوئی خل پیدا نہ فرما خل کا معنی حسد کینا ان کے بارے میں برا جن بری سوچ برے کلمات ایسا کبھی ہماری زبان سے نہ نکلے اسی لیے آدر سننا کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام کے کسی بھی معاملے میں صحابہ کرام کے مابہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں بداہر کسی ہی کسی کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو میں اور آپ اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں اللہ نے صحابہ کے گروہ میں مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ شیخ یہ بترائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ ان دونوں میں سے بہتر کو سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں کے آپس میں جنگیں ہوئی وہ اس تعلق سے پوچھنا جا رہا تھا عمر بن عبد العزیز کا جو لور خلافت ہے وہ صرف دو سال ہے لیکن اس دو سال کے اندر بہت سے اصلاحی کام ہوئے اس کے پوچھنے کا تناظر یہ تھا لیکن اس نے پوچھا یہ ان دونوں میں افضل کو قبل اس کے کوئی بات مزید ہوتی یا وہ کوئی سوال کرتے عبداللہ مبارک فرماتے ہیں تمہارے اس سوال تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیسے ہو تمہیں ایک صحابی کے بارے میں پوچھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین صحابہ ہیں ان کی تعداد میں اختلاف کسی نے سترہ ذکر کی ہے کسی نے تیرہ ذکر کی ہیں ان میں یہ شرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ یہ کافی وہی بھی ہیں اللہ کے نبی رشنے کے رشتے کے اعتبار سے سالے بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی یہ شرف بخیا کسی حصے کسی کے حصے میں اس تعلق سے نہیں آیا کہ ایک سہابی اور ایک گہرے صحابی کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتے ہو ان میں افغل بہن مجھے اس وقت خلافت و ملوکیت کی یہ عبارت ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کے مہلف نے بھی خلافت و ملوکیت کے مہلف نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ آخ اعتبار سے تہابی بن گئے لیکن تربیت کے اعتبار سے ان کا مقام سے پچھلے سطح میں ہے یہ الفاظ کسی اہل علم کی طرف سے ادا نہیں ہوئے یہ ایک اسلامی جماعت کے لیڈر کی طرف سے ادا ہوئے جو دنیا سے جا چکے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہر شخص جب کسی موضوع پر لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں اس مقام کا حل بھی ہوں کہ نہیں کاش کہ انہوں نے عبداللہ اکن مبارک جو محدثین کے اساتذہ میں سے ہیں محدثین کی ایک بڑی تعداد کے استاد ہیں اور محدثین کی ایک بڑی تعداد ان کے استاد ہیں کاش کہ انہوں نے عبداللہ اکن مبارک کا یہ پاؤ پڑھا ہو عبداللہ اللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ ضرورت کیسے ہوئی ایک صحابی اور غیر صحابی کا مقام پوچھتے ہو افضل پوچھتے ہو صحابی کیا شرف یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اگرچہ وہ بچہ کیوں نہ ہو بچہ کیوں نہ ہو اللہ کے نبی نے اسے گود میں لیا اللہ کے نبی نے اسے دیکھا ہے اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے شعور بھی نہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے فرمایا اس آخ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو خواب فرمایا کہ تمہیں یہ یورپ کیسے ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کوڑے کی پشت پر خوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اس کوڑے کے پاؤں کی خواب کے برابر بھی عمر نہیں عمر عبد العزیز کی یہ حیثیت بھی نہیں اللہ تعالی نے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید تم کیا سمجھتے ہو امیر معاویہ کے مقام کو ان کا مقام معمولی ہے ایک صحابی رسول ہے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کوئی قدورت پیدا نہ فرما کوئینا بکس نہ فرمان اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان کی یہ دعا ہے اہل ایمان کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اس آیت کی اس دعا سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوگی کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اہل ایمان کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے امام مالک نے اس آیت سے بڑا عجیب استرال کیا آیت کے اس جملے سے فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں صحابہ کے تعلق سے حقد ہو بغض ہو کینہ ہو خلافت اسلامیہ قائم ہو مسلمانوں کا امیر موجود ہو لوگ جہاد میں جائیں اور اسی طرح کچھ مال ان کو بغیر محنت کے مل جاتا ہے تو پہلے وہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شوابدین پر تقسیم کیا اب اس کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اسے اپنی شوابدین پر تقسیم کرے گا مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے یہ بات ضروری ہے واجب ہے کہ وہ اس مال میں سے اگر اس قابلے کے اندر ان لڑنے والوں کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے خلاف بخش اور پینا رکھتا ہے وہ اس مال کا مستحق نہیں اسے اس مال میں سے نہیں لیا جائے مال کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی بخش کے کریمات کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تعلق سے کوئی قدورت نہ پیدا کر ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح سے میل نہ آئے اور صحابہ کے تعلق سے دلوں میں میل نہ آنا یہی ایمان کی سلامتی کی علامت دی. اس لیے کہ ان کے بارے میں دلوں میں میل آنا صرف ان کے تعلق سے میل نہیں آ رہا صرف ان کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا نہیں ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ حفیظ صحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا سمن احبا ہوں جس نے ان سے محبت رکھی نے ان سے محبت ہی رکھی مجھ سے محبت رکھی. اور جس نے ان سے بغض رکھا ہے اس نے ان سے بغل نہیں رکھا مجھ سے بغض رکھا گمن آزانی فقد آزان لا اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی ہے مجھے تکلیف رکھی مجھے تکلیف دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی بمن آز اللہ اور جس نے اللہ کو تکلیف دی یو شف قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بازی کے اندر اسے ہلاک کر دے کہ اس کا کوئی پرسان حال ہو تو یہ محبت امام ابن رحمہ اللہ کا ایک فول وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی واضح نس کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر اگر کوئی بدترین گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ایمان کا اگر اس کائنات میں کوئی بدترین دشمن ہے تو وہ یہود لیکن امام ابنیا فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے بدترین ہونے میں یہود کو بھی پیچھے چھوڑو وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے بدترین گروہ یہود سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں تو وہ یہودی برجشتہ کہے کہ ہم خواب و موسا وہ موسا علیہ سلاد وسلام کے اصحاب ہیں آپ کے ساتھی ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے جو پہل پہل ایمان لائے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا کہا امت نصارہ سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں تو نصارا کا جواب یہ ہے وہ عی علیہ سلاۃ پر ایمان لانے والے بارہ افراد ہیں جو عیسا علیہ سلاۃ وسلام پر ایمان لائے پیش پیش ہے اور آپ کا آخری وقت تک ساتھ دیا فرماتے ہیں اب آج کے اپنے دور میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان ایمان کا دعوی کرنے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین لوگ کون سے ہیں اور برے لوگ کون سے ہیں تو اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہی وہ ایمان سے خالی ہے تو بتائیے یہ لوگ اپنے اس قول کی وجہ سے یہود سے بھی بدتر عقیدے کے حامل ہیں کہ نہیں یہ عقیدہ تو یہود سے بھی بدتر عقیدہ اس نے تو یہود کو بھی پیچھے چھوڑ جو قرآن کی نس کے مطابق سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر مسلمانوں کے لیے بدترین گروہ اللہ رب العزت ان صحابہ اکرام کے معلوم سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ صاف رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے محبت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام نے جس طرح دین کے لیے ایمام کے لیے اپنی جان مال سے اسلام کی اس شجر کی اس درخت کی آبیا کی اگر دین محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی پشو نہیں برتی اور ہر ممکن حد تک اپنی جان کی بازی لگا کر بھی یہ سودا کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتی ہے